الحمد لله الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام وعلى عباده الذين استفاء خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أدمعين أما بعض فقط قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنفال من بسم الرحمن لما آ لا ظلموا لاحل تو واعلموا ان الله شديد العقاب واشكروا اذا كنتم قليل المستضعفون في الارض تخافون ان يختطفكم الناكفوا باكم ويعذبكم بنصره فاعاذكم ويعذبكم بنصره ويرزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا لا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. نم وا لو وزی سد کم آزی سدری مج سندی امری وقت اماحم منا روشن واز نام شروع اماحماری ہک حق واحل بات بات وا اللہم وفقنا لما اللہم اجعلنا من عبادك اب فکنا القول تو انگاہ مجالنا میرے رب العالمين میں <تصفيق> نے اپنی اس وقت کی گفتگو کا موضوع قرار دیا ہے بحالات موجودہ مسلمانہ نے پاکستان کے لیے قرآن حکیم کی عملی رہنمائی الحمد ہم نے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 اور خاص طور پر مسلمانان نے پاکستان کے لیے قرآن حکیم کی عملی رہنمائی کیا ہے لیکن یہ کہ قرآن مجید کی وہ رہنمائی کہ جو ابدی ہے ہمیشہ کے لیے ہے اساسی ہے بنیادی ہے جو زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے اسے بھی چند نکات کی شکل میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں قرآن مجید کی وہ جو تعلیم ہے ابدی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 عبادت میں نماز روزہ یہ سب بھی شامل ہیں لیکن یہ کہ وہ عبادت جس کے ساتھ اطاعت اللہ کی خالص نہیں ہو رہی اطاعت منقسم ہے کہیں اپنے نفس کی اطاعت ہو گئی اللہ کی اطاعت کو پسے پوچھ ڈال کر فرمایا فرائے تمنی تخذ اللہ ہوں ہوا ہو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو خدا بنا رکھا ہے وہ متا ہے اس کا کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور بنا رکھا ہے خواہش نفس کو الحا اس اعتبار سے مخلصین لہ الدین آج بھی وہ آئٹ آئی بما عمیر اللہ یابود اللہ مخلسی ن لین ہو نفا اللہ کی لیکن اس کے لیے اپنی اٹاٹ کو خالص کرتے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ وہ خالص اتاٹ کلی اٹاٹ ہوگی یا نبی نامن کلو فسری میں کافا اور منفی طور پر تم آج بھی میں نے وہ آئٹ آپ کو سنا دی تھی پھر تازہ کر لیجیے اگر اللہ کی اطاعت کچھ حصے میں کی جائے زندگی کے کچھ میں نہ کی جائے گویا کہ آپ نے تقسیم کر لیا اطاعت کو اس پر جو وعید آئی ہے افتو منون من بازی کتاب و تقفرون بازاس سماج جگاؤ منگ فل ازالے کا من کو ملا سزیون فل حیات اس دنیا کو بیامل قیامت الاش ات الحصاب کیا تم ہماری کتاب اور شریعت ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے تو جو کوئی بھی یہ رمش اختیار کرے گا دنیا کی زندگی میں اس کا اس کے سوا کوئی اس کی صدا نہیں ہے کہ دنیا میں تو ذریر و خار کر دیے گا اور قیامت کے دن شدید ترین ادا میں جھوک دیے گا تو یہ عبادت ہوگی مخلصین لہ الدین اسی کا ایک اور پہلو ہے دعا ادعا مخل عبادہ ادعا ہو العبادہ سورہ مومن کا مرکزی مضمون وہ تھا فد اللہ مغل لہ الدین دعا تو کرو لیکن تم اطاعت بھی خالص اس کی کرتے ہو کہ نہیں اگر وفاداری تمہاری اللہ کے ساتھ پوری نہیں تو کس بُہ سے دعا کر رہے اس وہ حدیث میں چکا ہوں کہ ایک شخص حج کے لیے پہنچ گیا ہے اور وہ پہنچا ہوا ہے جب ال رحمت پر اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہا ہے یا رب یا رب و انا لشتاب ال اس کی دعا کیسے قبول ہو وہ بک بہ حرام ان حرام ان وسیع اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے پہنا ہوا حرام کا ہے اس کا جسم حرام کیا آمدنی سے اور اس کا کھانے پینے سے بنا ہوا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 وہ بھی اللہ کی بندگی کریں لہ الدین وہ بھی اللہ کو پکارے مخلسین الہدین ومن دا من, من, من مسلمین یہ سورہ حامی مسلا کی مرکزی آئے ہے چوتھا اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگی مخلصین الہ الدین کی پوزیشن اگر جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں قانون تو کسی اور کا چل رہا ہے عدالتیں اس قانون پر فیصلے کر رہی ہیں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 جنا کے سورہ شور چوتھے نمبر پر جو آئی اس کا مرکزی مضمون کیا تھا شراسا بھی نوہن و ما وسینہ بھی ابراہیم وبوسا وائیسا العقیم الدین ولاک فرقی اس لیے کہ قرآن مجید تو کہتا ہے وہ ملم جہ کمب اللہ کا مل کافرو ہماری عدالتوں میں فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق تو نہیں ہو رہے تو فیصلے کرانے والے فیصلے کرنے والے فیصلے ماننے والے فیصلے ایگزیکیوٹ کرنے والے فیصلوں کی تنسیل کرنے والے وہ سب کیا ہو بلم یاقوب میں مانگ رہا ہوں فاؤلائے کا حمل ظالم وہی تو مشرق ہے وہ ملم یاقو میں مانگ رہا ہوں فاؤلائے وہی تو باغی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس حال سے نکلنے کی صرف ایک شکل ہے دین کو قائم کرنے کی جد و جو ہوما تنا وقت اس نظام باقی کو ریکنسائل نہ کیا جائے اس سے ذہنن کلم من لو انڈر اٹ اف یو ہیو ٹو لو اٹ بٹ انڈر پروٹیسٹ اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے انڈر پروٹیسٹ میں کہ میں نے اس نظام کو قبول نہیں کیا میں اسے اس تسلیم نہیں کرتا میں اس سے استفادہ کروں گا جو کم سے کم ہے میرے بقا کے لئے. اور اپنی ساری توانائی اپنی ساری قوت اپنی ساری طاقت اپنی ساری صلاحیت اپنے سارے وسائل اور ذرائع اس نظام کو بے قبول سے اکھیڑ کر اس کی جگہ پر اللہ کا دیا ہوا نظام قائم کرنے کے لئے واقف اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے اسی کے نام ہے تقمیر رب رب کو بڑا کرو وربفا کب ب اسی کا مطلب ہے اسی لیے حضور بھیجے گئے ہودی ارسلہ رسول رہوین کل اسی کے لیے آیا کاتل تعالیٰ تکون خدمت یہ تمام اصطلاحات ہیں عبارات و ناشت کا و حسنوں کا واحد و مطلب کیا ہے دین کو قائم کرو دین کے مکمل نظام کو برپا کرو تاکہ زندگی اپنے تمام اسپیکٹس اپنے تمام پہلوؤں سمیت انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشے اللہ کی اطاعت کے اندر آ اس کے بغیر اللہ کا پیدا نہیں ہو سکتا پہلا کام میرا پہلا کام ہے اللہ کا قطا کر اسی لیے فرمایا وما خلق الظم الص اللہ علیہ لیکن اس عبادت کے یہ نوازی ہیں پابود ہو مغلسین لہ الدین فدع ہو مغلسین الدین اسی کے دعوت دوسروں کو قبیل دو، دو رب قبل حکمت المعزۃ الحسرت وجاض البلت آسم اور اللہ کے دین کو بتمام و کمال قائم کرنے کے لئے تنبھن لگا دیں اب آئیے اللہ کے بعد دوسرا حق ہم پر ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم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 پہلا تقاضا تو ایک قرآن کی تبلیغ کر دینا ایک ایک فردین بشر مشرق اس امت کے ذمے ہے اگر قرآن پہنچایا نہیں تو محمد کی رسالت کا پیغام ان تک نہیں پہنچا امت کیا جواب دے گی قیامت کے دن لیے اللہ ان کے حوالے کا کام یہ قرآن کے کسٹوڈینس تھے حضور نے فرمایا تھا بلو بل نے میں تمہیں قرآن دے کر جا رہا ہوں کب پر ہم کسی کو ماں کسن تم نہیں اب پہنچاؤ اسے تو ایک تو ہے قرآن کا پہنچانا اور دیکھیے وہ یاد کر دیجیے سورہ نام کی آئے وہی آئن یہ حاضر قرآن میں ان سے رقوم دہی و من بالا یہ قرآن ان کو وہی کیا گیا تاکہ تمہیں بھی خبردار کر دوں اور جن تک یہ قرآن پہنچ جائے اس تک گویا کہ میرا انذار پہنچ جائے گا لیکن پہنچائے گا کون میرا امت ہی پہنچائے گا نمبر دو یہ جو پہنچانے کا اور یہ جو حضور کا قرض ہم پر ہے ہمارے کندھے پر اجتماعی سطح پر اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے کسی ایک سائزیبل ملک میں وہ پورا نظام قائم کر کے دکھا لیا جائے عمل تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ کوئی یوٹوپیا نہیں ہے یہ خیالی جنت نہیں ہے دیکھ لے کہ اس کی برکات کیا ہے دیکھ لے کہ کس طرح کا معاشرہ وجود میں آتا ہے کیسا معاشی انصاف ہوتا ہے کیسی حریت کا جو ہے یہاں پر مظاہرہ ہے مادر پدر آزادی نہیں لیکن حریت ہے وہ کمیونزم والی مساوات نہیں لیکن سب کی تمام بنیادی ضرورتوں کی کفالت کی ذمہ داری ہے کہ حضور نے حضرت عمر نے فرمایا یا اگر کوئی کتاب بھی بھوکا مر گیا و افراد کے کنارے تو عمر ذمہ دار ہوگا وہ ساری خوبیاں جن کے لیے کہ انسان دوڑ رہا ہے بھاگ رہا ہے کبھی مشن کبھی مغرب کبھی فرنس ریولیوشن کبھی ریولیشن, یہ سب کا کے لیے in search of a just social order ظلم سے کوالٹیشن سے مچ کر کسی طریقے سے کوئی نظام ایسا ہو کہ جس میں عدل ہو انصاف ہو اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو جب تک ہم اس کو قائم کر کے نہیں دکھا دیں گے ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے اللہ کے نبی کا حق ادا کر دیا دنیا کہے گی یہ کہ کہتے ضرور ہے ہمارے پاس بالا نظام ہے اگر سمجھتے تو قائم نہ کرتے اپنے ہم. تو ہماری کیفیت جو ہے وہ ہمارے اس قول کی نفی کر دے گی گویا کہ اللہ کا حق بھی ادا نہیں ہوتا جب تک کہ پورا نظام قائم نہ کیا جائے اور رسول کا کل بھی ادا نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کے دین کا پورا نظام قائم نہ کیا جائے اب آئیے تیسرا تیسرا حق ہے بندوں کا حقوق العباد جس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں تو کوئی کمی برداشت بھی کر لے گا معاف بھی کر دے گا لیکن بندوں کے نہیں بندوں کا حق کیا ہے بندوں کا حق یہ ہے کہ انہیں عدل ملے انصاف ملے ان کے حقوق رسم نہ کیے جائیں اس کے لیے دیکھ کے پرانے مریض جو ہم نے پڑھا ہے پچیس دنوں میں کس ریپوٹیشن کے ساتھ بات آئی ہے جو چیز کے ہمارے ذہنوں سے نکل گئی ہم نے مذہب کو بنا دیا ہے صرف آخرت کی چیز اسلام اس دنیا کی ہے ہم نے بنا دیا اسے آفر کی شرح لہذا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ لوگوں نے کہا مارکس نے کہا ریلیجن اوپیم افلی معاس اب سب کچھ آخر میں مل جائے گا یہاں ظلم سہلو لو برداشت کر لو سرمائے داروں کے جاگیرداروں کے اور جو سرداران قبائل ہیں ان کے سب ظلم سہو برداشت کرو اور تمہیں اللہ کے یہاں آخر مل جائے گا قرآن کا نظریہ تو یہ نہیں قرآن کا ہم پڑھ چکے سورا عالم عمران نے اللہ خود کا امم بال ہے عدل کا قائم کرنے والا انبیاء کو کیوں بھیجا اللہ اکبر وہ آئٹ سورہ حدیب کی آئٹ نمبر پچیس لقد ارسلنا رسولنا بل وانزلنا وہ انزلنا محب القب اول میزان لے یقومت نازم الکشت ہم نے اپنے رسول بھیجے موجزات دے کر ہم نے کتاب نازل فرمائی ہم نے میزان نازل فرمائی حقوق اور فرائض کا توازن حقوق اور فرائض کا توازن اس لیے یہ سب کچھ ہم نے ناری کیا یہ ککیڑ کس لیے بول لیا واڈ اٹ این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی لے یقوم الناس ناسو ملک تاکہ لوگ ادر پر قائم ہوں اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جس میں جنگ کی صلاحیت ہے جو لوگ ظلم چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو لوہے کی طاقت سے ان کے سپنے میں جائیں تاکہ اللہ دیکھ لے کہ میرے کون سے بندے ہیں جو میرے وفادار ہیں میرے نظام عدل کس کو قائم کرنے کے لیے تن من لگاتے ہیں دانے دینے کو تیار ہیں آیت نمبر پچیس اراحی نظام عدل و قسط انزال کتب انصال رسل ان سب کا تھیم کیا ہے یہاں عدل و نصاب قائم کر حضور سے کہہ دیا گیا یہ سورہ شورا کی آج یاد کر دیجیے آج نمبر پندرہ کہہ دیجیے بہ مر تو لے آ دیکھو میں تمہارے ماں بہن عدل قائم کرنے آیا مسلمانوں سے کہا گیا سورہ نسا میں یا نوی نہ آمروں کو قوامی نہ بالکش شہدا اہ ایمان عدل کو قسط کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ اور اللہ کی گواہی دو اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ خود قائمم بالقسط ہے اس کی گواہی اسی طرح ہوگی کہ تم اس کے نظام میں عدل و قسط کو قائم کرو یہی مضمون پھر دوہرا کر صبح معاہدہ میں آ الذین یا کونو قموامین ولاہ شہدا بالقسط کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے لیکن اللہ کے لیے کھڑا ہونا کیا ہے اللہ کو کھانا دینا ہے روٹی دینی ہے کیا دینا ہے اللہ کے لیے کھڑے ہو جانے کا مطلب ہے اس کے دیے ہوئے نظام میں اب لوگ کس کو قائم کرو یہ ہے دین جس کا یہ پہلو جو ہے سرے سے نگاہوں سے ہو جائے انسانوں کا حق ہے ان کو ظلم سے نجات دلائی جائے حضور کی اپنی شان سے آ کے آپ نے دنیا کو وہ جو ان کے گندوں میں پڑے ہوئے تھے بادشاہوں کی غلامی کے توق ان سے نجات دلائی سرمایہ داروں کی غلامی کے توق ان سے نجات دلائی سورج کی جڑ کاٹ کر سرمایہ داری کی جڑ کاٹ دی اور بادشاہ کی جڑ کاٹ کر برابر تم سب کے سب برابر ہو بادشاہ صرف ایک وہ ہے سروری زیبا فقط اس ذاتِ بے ہم کو ہے حکمراں ہے کو ہی ماتی بتا نے عباد اللہ اخوانہ سب کے سب اللہ کے بندے بن جاؤ تمہیں کوئی آقا نہیں ہے سب کے سب بندے بن جاؤ آپس میں بھائی بھائی بناؤ اور اس کی آخری بات آپ کو بتاؤں گا شادم نے ابھی مکاث رضی اللہ تعالی جب مسلمانوں نے حملہ کیا ایران پر تو رستم سالار افواج جو تھا ایران کا اس نے یہ پت سوال کروایا کہ آپ اپن کیوں چڑھ دوڑ پہلے بھی آپ عرب لوگ تھے بدری بدلو لوگ تھے کبھی کبھی لوٹ مار کر کے لے جایا کرتے تھے آتے تھے لوٹ مار کیا اور چلے گئے یہ استعفی ہماری جان نہیں چھوڑ رہے ہو کیا بولے صاحب ابن ابھی وقاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالب و میں حضور کے معمول لگتے ہیں اور صحابی اتنے درجے کے ہیں اشرائے و مشرہ میں سے ہیں اور ایک ہی صحابی ہے جس کے لیے حضور نے کہا ہے کہ تم پر میرے ماں باپ قربان تھے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 وس دشن لخر جناس بن ظلمات الجہالت علاور المان لوگوں کو نکالیں جہالت اور جاہریت کی تاریخیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف وہ بن جوہر الملوق کے عدل الاسلام بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر اللہ کے نظام عدل سے نظام خلافت راشدہ جہاں جو اس وقت دنیا کی عظیم ترین مملکت کا جو فرما رہا تھا اس کے کپڑوں میں پیرن لگے ہوئے